گھر لیتے ہوئے جو ایڈوانس میں بیانہ دیتے ہیں جی جی بیانیہ اگر ریٹن لینا ہو مطلب ہے بیانے کی رقم رخوا دی اب اس کو گھر نہیں لینا تو اب ڈبل رق جو رقم دی ہے اس کا ڈبل ریٹرن کرنا پڑے گا اسے تو یہ جائز ہے یہ حرام حق تلف یہ لا کلو اموالکم بینکم بالباطل باطل قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نا حق طریقے سے مت کھاؤ یہ نہ حق طریقے سے مال کھانا ہے یہ جائز نہیں ہے نہ اس کا فریق ایک فریق جو بیانہ کھانے کا حق رکھتا ہے کہ سامنے والے نے انکار کر دیا میں نہیں خرید رہا تو وہ سیلر جو ہوتا ہے بائے اس کا بیانہ کھا جاتا ہے یا ایسی شک رکھتے ہیں یا لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں بیچنا تو بولا ٹھیک ہے میرا بیانہ مجھے ڈبل کر کے واپس دو یہ شرم جائز نہیں ہے اگر باہمی طور پر مکمل بے کے بعد مکمل بے و شرا ہو جائے جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک مال خرید لیا اس کی قیمت ادا کر دی اور اگر وہ شخص آ کے اپنے اس بھائی کو کہتا ہے کہ میرے بھائی مجھے میں نے آپ سے جو چیز خریدی تھی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے لے کے اس کا جو سمن یعنی جو اس کے بدلے جو میں نے آپ کو رقم دی تھی وہ مجھے واپس دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اسے کہتے ہیں ایک یہ سارے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ مہربانی ہوگی وغیرہ کہنا ضروری ہے ایسا نہیں اس نے اس سے کہا کہ یہ مجھے واپس دے دیں یا بیچنے والا اس کو جا کے کہے کہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے اگر آپ مجھ سے آپ کے پہ پی دیے ہوئے پیسے آپ لے لیں اور یہ مجھے واپس کر دیں اتنی ہی رقم جتنی لی تھی ہی اکالا کہلائے گا ورنہ یہ بے جدید ہو جائے گی اگر تو دوسری رقم آفر کرتا ہے تو بے جدید ہو جائے گی اکالا کر لے تو اکالا کرنے والے کو حدیث پاک میں پسند فرمایا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی چیز دوسرے کو دے کے اس کی حاجت کو پورا کرنا اس کو پسند فرمایا گیا ہے اس میں مجھے الفاظ صحیح طور پہ یاد نہیں آ رہے مغفرت کی بشارت ہے ان کے لیے یا پسندیدگی کا اس میں اظہار ہے صحیح طور پہ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے البتہ یہ اچھی بات ہے ہے کہ اگر کوئی شخص اکالا کر لے اور یہاں پر جو صورت ہے بیانے کی اس میں اتنی بات سملیرٹی دونوں مسائل میں اتنی ضرور ہے کہ اس کی پریشانی یا اس کی حاجت بیچنے والے کی حاجت ہے کہ بھائی میں نہیں بیچ سکتا آپ کو آپ اپنا بیانہ واپس لے لیجئے یا خریدنے والے کی مجبوری ہے کہ بھائی میرے پاس اب اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو خرید سکوں آپ مجھے میرا بیانہ واپس کر دیجئے لہٰذا اس کا حق کھائے بغیر یا بیچنے والے سے ڈبل حق وصول کیے بغیر بیانے کو آ, نارمل اماؤنٹ جو سم پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے جو نارمل جتنا دیا تھا اس نے اتنا ہی واپس لے واللہ تعالیٰ عالم